مولا یا خیر پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا اس کا واقعہ بیان فرما دیجیے سیمے چھ ہجری میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں اور تعظیمن سے مکہ مکرمہ زاد اللہ تعظیمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں قیام برما آدمیوں کی کثرت سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے پریشان ہو گئے اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریا ہے کرم جوش میں آیا آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دستے مبارک رکھا تو مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئی پندرہ سو کا لشکر سیراب ہو گیا اور لوگوں نے و غسل بھی کیا جانوروں کو بھی پلایا تمام مشکور اور برتنوں کو بھی بھر لیا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالے میں سے دستے مبارک اٹھا لیا تو پانی ختم ہو گیا حضرت سیدنا رضی اللہ نے عنہ سے لوگوں نے پوچھا اس وقت آپ لوگ کتنے تھے فرمایا ہم پندرہ سو کی تعداد میں تھے مگر وہ حضرت جابیر کا عقیدہ تو دیکھو کیسے پکے سننی تھے سننے کی اصطلاح نہیں تھی اس وقت میں ویسے ہی وہ اپنے طور پر حرض کر رہا ہوں ویسے پکے سننی تھے زبردست آشی رسول تھے آپ فرماتے ہیں کہ ہم پندرہ سو کی تعداد میں تھے مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا اس حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے میرے آکہ علاجت رحمت اللہ تعالی نے جو شیر بیان کیا وہ ہم ناطخان کی زبان سے ترنم میں سنیں گے ان شاء ٹوتے ہیں پیاس چھو لیا گے پر ٹوتے ہیں پیاس چھو گے دیا پر جات کی جاری محمد کی جاری ہوا